سلام تسليماً كثيراً كثيراً أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عميل صالحاً من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فلنحيي أنه حياة سيبة ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فقال الله تبارك وتعالى نبی صلی اللہ علیہ وسلم محترم دینی بھائیو اور پیارے بھائیو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں اور بندیوں پر بڑے مہربان ہیں اسی مہربانی کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ہر زمانے میں اپنے ہر بندے اور بندی کی جان مال صلاحیت برباد نہ ہو ضائع نہ ہو اور یہ دنیا میں پریشان اور آخرت میں برباد نہ ہو اس لیے ہر زمانے میں اللہ نے صحیح راستہ بتانے کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجا اور ان کے ساتھ کتابیں بھیجی آسمانوں کے لیے کوئی نبی نہیں آئے کوئی کتاب نہیں آئی زمین اور پہاڑوں کے لیے کوئی نبی اور کوئی کتاب نہیں آئی جتنے نبی آئے اور جتنی کتابیں آئی سب انسانوں کے لیے آئی ہے اور یہ اس لیے آئی ہے کہ اللہ تعالی کا ہر بندہ اللہ تعالی کی ہر بندی نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر اپنی دنیا کی زندگی بھی بنا لے اور آخرت کی زندگی بھی بنا لے لیکن چونکہ آخرت میں کون تیز کر رہا ہے اس کو لیکن چونکہ آخرت آنکھوں سے اوجل ہے غائب ہے اس لیے انبیاء علی مسلط والسلام نے ہر زمانے میں آخرت کو کھولا ہے دنیا کو نہیں کھولا دنیا تو کھلی ہوئی ہے آسمان نظر آ رہے ہیں زمین نظر آ رہی ہے چاند سورج نظر آ رہے ہیں سمندر دریا نظر آ رہے ہیں پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ سانپ ہیں یہ لاٹھی ہے یہ آگ ہے یہ پانی ہے یہ کھانا ہے یہ زہر ہے ہر کو نظر آ رہا لیکن چونکہ آخرت کسی کو نظر نہیں آ رہی نبیوں کو اللہ نے بتلائی ہے اور یہ نبی آ کر خبر دے رہے ہیں اس لیے لوگوں کو آخرت کے سمجھنے میں بڑی دیر ہوئی کیا ایسا بھی ہوگا بعضوں نے تو کہا کہ ایسا اگر ایسا ہے تو ہمارے ماں باپ کو زندہ کر کے بتلا دو کہاں ہے وہ؟ لیکن امبی علی مسلح تو وسلام محنت کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے لوگوں کے دلوں میں آخرت اترتی گئی آخرت کی زندگی میرے بھائیوں اور میری بہنوں بہت لمبی چوڑی زندگی ہے جو موت سے شروع ہوتی ہے اور کبھی ختم نہیں ہوگی دنیا کی زندگی پیدائش سے شروع ہوتی ہے موت پر ختم جب یہاں کی زندگی ختم تو یہاں کی راحت بھی ختم یہاں کی تکلیف بھی ختم یہاں کی ذلت اور عزت بھی ختم یہاں کا چین اور سکون اور بے چینی اور بے اتمینانی بھی ختم اور آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی ہے بہت چھوٹی لیکن اس دنیا کی زندگی پر دار و مدار ہے آخرت کی زندگی کا بننا اور بگڑنے کا جیسے بیج بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن بڑے درخت کا بننا اس پر موقف ہے لیکن اگر بیج سڑ گیا تو بیج سڑ گیا تو درخت اگنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے ایسی دنیا کی زندگی اگر بگڑ گئی بگڑتی کیسے ہیں اور بنتی کیسے ہیں اس میں بھی دنیا والوں کو سمجھنے میں دیر لگی کہ اگر میری مرضی کے مطابق مجھے کپڑا نہ ملا میری مرضی کے مطابق مجھے زیور نہ ملا میری مرضی کے مطابق میرا گھر نہ بنا میری مرضی کے مطابق میرے بیٹے بیٹیوں کی شادیاں نہ ہوئی تو میری زندگی بگڑ گئی اس لیے اس کی شکایتیں کرتے ہیں میرا تو ایک کام بنا نہیں میں تو یہ سوچا تھا اور یہ ہوا یہ نہیں ہوا اور بننے کی بنیاد کیا کہ جی کی چاہتیں پوری ہو جائے اس میں بھی دھوکہ لگا انسانوں کو تو نبیوں نے آ کر یہ بتایا کہ وہ انسانوں تم جو سوچ رہے ہو یہ تمہاری سوچ صحیح نہیں ہے ہم جو راستہ بتائے ہیں اگر اس راستے پر آ جاؤ بھوک کی حالت میں آؤ گے غربت کی حالت میں آؤ گے بیماری کی حالت میں آؤ گے کچے مکان میں رہتے ہوئے آؤ گے پھٹے پورانا پہنتے ہوئے آؤ گے چٹنی روٹی کھاتے ہوئے آؤ گے تم بن جاؤ گے اور اگر یہ راستہ تم نے چھوڑ دیا اور تمہارے رہنے کے لیے بہت اچھا مکان تمہیں مل گیا روزانہ تین تین جوڑی تم بدلتی ہو ایک سے ایک زیور تمہارے بدن پر ہو تمہاروں گزارے کے لیے بہت بڑا کاروبار ہو تم یہ مت سمجھنا کہ ہم بن گئے ہیں ہر گھڑی تم بگاڑ کی طرف جا رہے ہو نمیوں نے یہ بات سمجھائی لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی دل اس کو قبول نہیں کر رہا تھا لیکن آہستہ آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں بات اترتی گئی کہ بات تو صحیح ہے اور جب اتری تو ایسی اتری کہ زندگی پر ایک انچ کے برابر ایک دورے کے برابر اپنے آپ کو ایمان سے اور ایمانی زندگی سے ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے جان جا سکتی ہے پورا سرمایہ جا سکتا ہے لیکن دین ہماری زندگیوں سے نہیں نکل سکتا کیوں اس لیے کہ بات بیٹھ گئی کہ دین میرا آسرا ہے دین میرا سہارا ہے دین میرا آخرت کا توشہ ہے دین ہی میں میری عزت اور کامیابی ہے یہ جو دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت ہے وہ صرف اطحیات و دعائیں خنو یاد کرانے کے لیے نہیں ہے یہ بات دل میں بیٹھا بچھانے کے لیے ہے اس لیے کہ آدمی کی جان اور مال یعنی زندگی اور مال جس پر لگتا ہے وہ چیز قیمتی بن جاتی دکان پر لگا دکان قیمتی گاڑی پر لگا گاڑی قیمتی اتنی قیمتی کہ اگر کوئی بچہ معمولی کیل سے اس گاڑی پر تھوڑا نشان کر دے تو تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے یہ کیا, کیا؟ یہ کیا, کیا؟ اس لیے کہ جان اور مان لگی ہے کوئی نادان بچہ گوبل لے کر اپنے مکان کی دیوار پر ڈال دے تو مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتی عورتیں یہ کیا, کیا؟ ہمارا مکان ہے اچھا کپڑا پہنا ہے کسی کانٹے سے الجھ گیا اور معمولی چھید پڑ گیا تو وہاں چھید نہیں پڑا اس کے دل پر چھد پڑا کیوں اس لیے کہ جان اور مال لگی ہے اسی لیے امت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جان اور مال اور جذبات اور صلاحیتیں دین پر لگاؤ تاکہ دین کی اہمیت اور اس کی قیمت تمہارے دلوں میں پیدا ہو یہ محنت اسی ہے کہ جان مال دین پر لگے گی اب دین قیمتی بن جائے گا ذرا برابر بھی آنچ آئے گی تو آدمی اس کو برداشت نہیں کرے گا پہلے زمانے میں تکمیری اولا فوت ہو جاتی تھی تو غم مناتے تھے کہ میری تکمیری اولا فوت ہو گئی جماعت چلی جاتی تھی تو شوق مناتے تھے کہ میری جماعت چلی گئی نسواب چھوٹ جاتی تھی تو چہرہ الجھا جاتا تھا کیا میری سنت چھوڑ گئی اس لیے کہ دین کی مثال تو مکان جیسی ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا بیتا کہ کسی شخص نے کوئی گھر بنایا اور اس میں کھانے کا دسترخوان لگایا اور دعوت دینے والے کو باہر بھیجا کہ دسترخان لگا ہوا ہے آ جاؤ کھا لو اب جو آئے گا وہ داخل ہوگا وہ جو داخل ہوگا وہ آج. بولو کم بولو کھائے گا <تصف> لیکن جو داخل نہیں ہوا وہ وہ نہیں کھائے گا تو وہ گھر کیا ہے کہ وہ گھر جنت کا ہے اور بلانے والے کون ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ جنگ کی طرف آ جاؤ کامیابی کی طرف آ جاؤ لیکن بعض لوگ آ تو جاتے ہیں جیسے ابھی آپ آئے وہاں عورتیں آئی اسکول آیا ہے تو چلو مگر جب دسترخان پر کھانا رکھا جاتا ہے وہ آپ کے بڑے بڑے ہوتے ہیں کیا کہتے باؤل کسی میں کلیجی ہے کسی میں کوفتہ ہے کسی میں گردے ہیں کسی میں بریانی ہے کسی میں آپ کا یہ پتہ نہیں کیا وہ ہیں بھائی کھا لو جی نہیں چاہتا اس میں کلیجی ہے جی وہ تو نہیں طبیعت نہیں مانتی اس میں گردے ہیں اس میں ادرک پاک ہے سردی کا موسم ہے دو چار ٹکڑے کھا بہن نہیں جی نہیں چاہتا طبیعتیں مرجا گئی ہے اس کشترخان پر نمازیں ہیں روزہ ہے ذکر ہے تلاوت ہے حل روزی ہے عورتوں کے لیے شرم حیا ہے اللہ کی محبت ہے سنتوں کی عظمت ہے لیکن کسی کی طرف ہاتھ بڑھانے کا جی نہیں چاہتا حالانکہ آنے والے آ رہے ہیں کھا رہے ہیں اسی پٹن میں اسی محلے میں شرم آیا کے ساتھ زندگی گزارنے والی بہنیں ہیں تہجد گزار بہنے ہیں عبادت گزار بہنے ہیں راتوں میں خدا کے سامنے رونے والیاں ہیں اپنے معصوم بچوں کو دینی تعلیم دلانے کا شوق دلانے والی ہے اور اپنے جذبات کو دین پر قربان کرنے والی ہے لیکن اسی محلے میں وہ بھی ہے کیا نماز کیا روزہ کیا ذکر کیا تلاوت کیا شرم حیات کیا اسلامی لباس کیا شوہر کی اطاعت کیا بچوں کی تربیت بات کیا ہے بات کیا ہے کہ طبیعتیں ارجا گئی ہے اسی محلے میں وہ مرد بھی ہے سر سے پیر تک شریعت ہی شریعت ہے سنت ہی سنت ہے اذان ہوتی ہی مسجد کا رخ ہے مہینہ پورا ہوتی ہی تین دن ہے سال پورا ہوتے ہی سالانہ خروج ہے مقامی باہر کا گشت ہے گھر کی مسجد کی تعلیم کا اہتمام ہے ہلال روزی کا فکر ہے اور اسی محلے میں اس کے خلاف کی تصویریں بھی ہیں نا? یہ فرق کیوں ہے اور پھر ہر ایک چاہتا ہے برکت آوے رحمت آوے مدد آوے محبت آوے اللہ برکتوں کا رحمتوں کا مددوں کا محبتوں کا فیصلہ ان بندو بندیوں کے لیے کرتے ہیں جو شریعت و سنت پر چلتے ہیں دیوار سے دودھ نکلنے کا کوئی سوال ہی نہیں نکلتا ہم کیا کوئی سوال ہی نہیں ہے محنت بیکار جائے گی تھک کر چور ہو جاؤ گے دودھ کا ایک خطرہ نہیں ملے گا گناہوں کے ساتھ عیاشیوں کے ساتھ نمازوں کے جنازے نکالنے کے ساتھ شادیوں میں خوراکات کے ساتھ سنتوں کو ٹھوکر مارنے کے ساتھ مسلمان عورت اور مسلمان مرد یہ چاہے برکت ملے نہیں مل, نہیں مل سکتی نہیں مل سکتی نہیں مل سکتی نہیں مل سکتی اللہ کا اعلان ہے برکتیں چاہیے رحمتیں چاہیے مددیں چاہیے محبتیں چاہیے تو ہم ایک راستہ بتاتے ہیں اور ہم مالک یوم الدین وہ کہتا ہے کہ اس راستے پر آ جاؤ ایمان اور نیک عمل ایمان اور نیک عمل یہ دو لائنیں پکڑ دو جیسے ریل دو پٹری پر چلتی ہے یقین بناؤ عمل بناؤ یقین بناؤ عمل بناؤ یہ محنت اس کی ہے تو ہم کیا دیں گے تمہیں تم جو دین پر چلے ہو اور تم نے جو دین کی محنت کی ہے اور میرے لیے اپنے جذبات کو قربان کیا ہے اپنی خواہشات پر چھلیاں چلائی ہے اس کا بدلہ تو دنیا برداشت نہیں کر سکتی بدلہ تو میں آخرت میں دوں گا اور اپنی شان کے مطابق دوں گا لیکن دنیا میں کیا کروں گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ ہو حیات ہاں تم جو چاہتے ہو نا چین ملے سکون ملے اطمینان ملے برکت ملے رحمت ملے محبت پیدا ہو مول صاحب تعویذ دے دو کا تعویذ چاہیے تجھے چھوکرے اور اس کی بہو میں محبت نہیں ہے है? تو تعویذ سے محبت آ جائے گی چچا بھتیجے میں محبت نہیں ہے مامو بانجے میں محبت نہیں ہے تو تابے آ جائے گی کچھ نہیں ہوگا اس لیے کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے اس نے ایک راستہ بتایا ہے اس راستے پر آ جاؤ ہم مزیدار زندگی گزروانے دیں گے مزیدار زندگی ہم مزیدار کا جب آیا تو مولی صاحب دعوت کا کام کرو نماز پڑھو شریعت پر چلو تو بنگلہ ملے گا مزیدار اے؟ اے؟ بہترین قسم کے سوٹ ملیں گے ناشتہ الگ بوپیر کا الگ اسرانہ الگ عشاء سے پہلے کا الگ ہے پلیٹیں بدلتی رہے گی یہ ہے مزیدار زندگی مزیدار زندگی کی بنیاد اندر کا چین اور سکون ہے ہم دیں گے چاہے ہم تمہاری مقدر میں کچا مکان لکھا ہے زندگی پر تم پکے مکان میں نہیں آ سکتے ہو لیکن اسی مکان میں رہتے ہوئے ہم تمہارے دلوں میں سکون ڈال دیں گے اطمینان ڈال دیں گے عزتیں ڈال دیں گے اللہ کہتا ہم کریں گے تم یہ دو کام کر لو ایمان بنا لو نیک عمل بنا لو ہم نیک عمل کی بات آئی تو عورتیں بھی یہ سمجھتے ہیں اور یہ بھیا لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں تصویر گھما لو دو چار روپئے صدقہ کر لو زبان کا بول کیسے آنکھوں کا دیکھنا کیسا کانوں کا سننا کیسا کمائی کیسی خرچ کیسا شادی بیاہ غم بنانے کی ترتیب کیا اور عورتوں سے یہ کہا گیا ہے کہ ایسا لباس پہنو گی ایسا لباس پہنو گی جو تمہیں بازار میں نظر آ رہی ہیں انسانوں کی شکل میں جانور ان کے باندھ کھلے تو تمہارے بھی کھلے ان کے آدھی آسکین جو تمہارے بھی ادھی آستین ان کی کرتی اونچی تو تمہاری بھی اونچی ان کے بدن پر تنگ لیبا تو تمہارے بدن پر تنگ لباس بغیر آستین کا ہو تو بغیر آستین کے تمہارا کورتا بھی اسی لیے کہتے ہیں نمونا بنو نمونا کون نمونہ بنے گا یہ مرد جو ہیں جو جن کو اللہ نے توفیق دی ہے دعوت و تبلیغ کی محنت کرنے کی وہ نمونہ بنے مردوں کے لیے اور وہ بہنیں جو تین دن دس دن چلا جو لگا چکی ہے وہ دوسری بہنوں کے لیے نمونہ بنے تاکہ دوسری بہنوں کو سمجھ میں آئے شرم آیا کیا ہے اسلامی لباس کیا ہے عورت کا جیون کیسا ہونا چاہیے مرد نمونہ بنے دوسرے مردوں کے لیے اور عورتیں نمونہ بنے دوسری عورتوں کے لیے دعوت و تبلیغ میں جانے سے کچھ عبادت کا ماحول مل جاتا ہے تو عبادتوں کا ذوق بن جاتا ہے لیکن ذرا موقع آیا کیا موقع آیا کہ غیروں کا جلو سے ناچ گانا ہو رہا ہے تو یہ تین دن دس دن لگانے والی بھی وہاں جاتی ہے کیا دیکھ رہی ہے کیا سن رہی ہے جہاں خدا کی لانتیں ہیں وہاں یہ تو دوسری عورتوں کو کیا سبق ملے گا کوئی اسلام کے نام سے کوئی جلوس نکلا ہے جس کا اسلام کے ساتھ کوئی جھوڑ نہیں ہے اب آپ بتائیے ابھی ابھی بار وفات گزری ہے جس کا نام لوگوں نے عید میلاد رکھ دیا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اسلام میں تو دو عیدیں ہیں اب وہ منظر کیا تھا جب آپ اسلام کا وشال ہوا تھا صحابہ نجال ہو چکے تھے حضرت عمر جیسے بہادر صحابی ہوش ہو خو بیٹھے تھے اور ننگی تلوار لے کے نکلے تھے خبردار خبردار کسی نے یہ کہا کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے گردن اڑا دوں گا حضرت ابو بکر رو رہے ہیں ازواج متحرات رو رہی ہے حضرت فاطمہ بار بار رو رہی ہے سارا منظر مدینہ میں سوگ منا ہوا ہے اسی دن کیا ہو رہا ہے کوئی جوڑی نہیں ہے لہذا یہ مجمع سمجھے کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے کہاں نہیں جانا چاہیے وہ بیچارے جو بولے والے ہیں سمجھتے نہیں ہیں وہ بھی پیارے نبی کی محبت میں جا رہے ہیں وہ دشمنی میں نہیں جا رہے آ آت کی پیدائش کا دن ہے جشن مناؤ خوشی مناؤ ٹھیک ہے اللہ ان کو بھی صحیح سمجھ دے دے لیکن پھر ہم شرکت کریں بہنے بھی مرد بھی جوان بھی تمہیں نمونہ کون رہا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے ایسی شہادت نہ آسمان نے دیکھی ہے نہ زمین نے دیکھی ہے کتنی بے بےدردی کے ساتھ عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے ایک نہیں بہتر کون سی عورتیں جن کا ناخون کسی نے نہیں دیکھا ہے جن کا ٹوٹا ہوا بال کسی کی نظر میں نہیں آیا ہے ان کو بے پردہ کیا گیا ان کے خیمے جلا لیے گئے جب ان کو لے کے چلے ہیں وہ لوگ باندیا بنا کر امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کی بہن حضرت زینب کو نانا جان یاد آ گئی ہوتا ہے نا جب چھوٹوں پر حالات آتے ہیں تو بڑے یاد آ جاتے ہیں جیسے کوئی بیوہ عورت ہے اس کے سر سے اس کے شوہر کا سایا چلا گیا اب ایک لڑکا ایک لڑکی دونوں کے رشتے ہوئے تھے اچانک لڑکی کا رشتہ ٹوٹ گیا تو کونے میں بیٹھ کے روتی ہے سچ مچ روتی ہے اور یوں کہتی ہائی اتنا بڑا سدمہ مجھ پر آیا ہائی تم نہ ہوئے تم ہوتے تو میرا سہارا بن جاتے ایک لڑکا تھا ساری جاگیر کا مالک تھا ٹپوریوں کے ہاتھ لگ گیا یہ اڑایا وہ اڑایا کنگال ہو گیا گھر کا نیلام بھی ہو گیا اب وہ بچال ہو رہی ہے ہائے تم نہ ہوئے عید آئی بکر عید آئی کسی کی شادی آئی نوازے پوتے پوتیاں سب رہے ہیں یہ گھر کے کونے میں سب کو بیٹھ کے لیے کے رو رہی ہے ہائی تمہارے نانا نہ ہوئے موقع موقع سے یاد آ جاتا ہے شوہر تو ایسا موقع کہ بہتروں کی لاشیں پڑی ہوئی ہے تو نانا جان یاد آ گئے اور یوں کہا یا محمد یا محمد او نانا جان ذرا آئیے تو صحیح تمہارے نوازے کو دیکھیے آج تو سرخ جوڑا پہنا ہے خون کا مکتاؤں برادہ ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے हैं ہیں का تو کا سبایا آپ کی बनाया کو قیدی بنایا आपकी ہے اور آپ کی بیٹیاں پیاسی तो یہ جملہ کہا تو سامنے والے دشمن کی شیخے نکل گئی کیا ہو رہا ہے میں میرے اور آپ کے باپ کا جنازہ نکلے تو کوئی نگارہ بجاتا ہے کوئی ڈھول بجاتا ہے کیا ہو رہا ہے اس میں ہم شرکت کریں وہ بے شک امام حسین کی محبت میں کر رہے ہیں لیکن کچھ تو نمونے بنے چلے والی بہن بھی وہاں دس دن والی بھی وہاں تعلیم گھر میں ہو رہی ہے وہ بھی وہاں برقع والے بھی وہ تو کیا, کیا رہا کس کو ہم نے دین سمجھا یہ محنت اسی لیے ہے کہ اپنے آپ کو صحیح راستے پر جماؤ جب جمو گے تو پھر لوگوں کو سمجھ میں آئے گا یہ بہن کیوں نہیں آئی یہ جوان ہمارا ساتھی ہے اس مجوس پہ کیوں نہیں آیا تو وہ سمجھائے گا کہ بھائی اپنے لیے مناسب نہیں ہے اس لیے کہ پورا دین تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا ہے کہ دین کیا ہے تو دین کا تعلق زندگی کے ایک ایک عمل سے ہے اب عورت کپڑا پہنے تو کیسا پہنے یہی تو سیکھنا ہے کہ عورت کے کپڑے میں تین خوبیاں ہونی چاہیے ایک تو وہ کپڑا بدن سے ڈھیلا ہو تنگ اور چست کپڑا پہننے والی عورت جنت کی خوشبو سے بھی معلوم ہو جائے گی اجازت ہی نہیں ہے اسی لیے جب آپ علیہ صلاح وسلام نے یہ حدیث پاک بیان کی رپ کاسیاتین آریات ما تین ممیلا کہ بہت سی عورتیں ایسی ہوگی کہ زندگی پر وہ کپڑا پہنے گی لیکن اللہ کے نزدیک ایسی گنےگار ہوگی جیسے زندگی میں اس نے کپڑا پہنا ہی نہ ہو تو بڑے بڑے علماء حیران رہ گئے ایک عورت کپڑا پہنے اور بغیر کپڑے کے گنی یہ کیسے بھئی ایک آدمی ہاتھ میں برف پکڑے اور اس کو ٹھنڈک نہ ہو ایسا برف نکلا ہے بٹن میں نہیں نمک کی ڈلی منہ میں ڈالے اور کھارا پن نہ ہو نمک ہوگا وہاں کھارا ہوگا برف ہوگا وہاں ٹھنڈک ہوگی کپڑا ہوگا وہاں ستر چھپے گا لیکن فرمان آپ علیہ صلط اسلام کا ہے زمینیں آسمان کو جا سکتی ہیں آسمان زمین پر آ سکتے ہیں باہر اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں ہباؤں کے روپ بدل سکتے ہیں لیکن آقا کی بات میں ایک رتی برابر فرق نہیں آ سکتا لیکن اللہ ہم سب کو معاف فرمائے آج تو دین کی محنت چھٹنے کے نتیجے میں اتنا بھی یقین ہمارا نہیں بنا جتنا ابو لہب کا تھا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا قبیلے والوں کو او قبیلے والوں او پلا قبیلے والوں او پلا قبیلے والوں والو, آ جاؤ سب جمع ہوئے میں اگر کوئی بات کہوں تو تم سچ مانو گے بالکل مانیں گے اس لیے کہ آپ تو صادق و امین ہیں آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا اچھا تو میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے بہت بڑا دشمن لشکر آ رہا ہے وہ تم پر حملہ کرے گا اپنا بچاؤ کر لو تو مانو گے ضرور مانیں گے ایک بات کہوں ابو جہل نے کا دس کہو ہے نا جیسے ابھی گھنٹہ سوا گھنٹہ بات ہوگی پھر میں کہوں ایک بات کہوں سمجھ گئے نا کیا کہوں ہاں کہ بھائی جنہوں نے تین دن لگائے ہیں وہ اشرا لگاوے جنہوں نے اشرا لگائے ہیں وہ چلا لکھاوے اور جنہوں نے چلہ لگایا وہ بیرون کے لیے لکھاوے وہ تو آنے والا ہے آخر میں تو تو لکھاؤ ہو گے بابو جاننے کا دس کہولا دیکھو موت آ رہی ہے لا لاہ ل کہہ لو اوہو اوہو لوگ کہتے ہیں تبلیغ والوں کی باتیں بہت اچھی ہوتی لیکن وہ پیچھے کہتے ہیں بولو بھائی بولو بات لوگ کہتے ہیں نا ان پر سوال ہونے کا بہت شوق ہے لیکن کوہان کا ڈر ہے وہ کوہان کروڑا کوہان کا ڈر ہے باتیں سننے کا بہت شوق ہے لیکن تشکیل کا ڈر ہے جہاں ووٹ ہوگا وہاں کوہان ہوگی اور جہاں بات ہوگی وہاں تشکیل ہوگی یہ کوئی داستانے سنانے جمع تھوڑا کیا ہے مقصد پر آنا ہے زندگی کو مقصد پر لانا ہے تو سب بھاگ گئے ابو لب بھاگتے بھاگتے بولا تب لکا یا محمد الحادہ جمع تھا نا الحاظ بلّہ محمد تو برباد ہو اسی لیے نے ہم کو جمع کیا تھا اللہ کا گزر جوش میں آیا تب یہ دا اتاری ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے گر گیا اس کے دو بیٹیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کا رشتہ ہو چکا تھا نکاح ہو چکا تھا نقصتی باقی تھی گر گیا میرے ہو ہاں جی آپ کے ہیں سن لو دونوں کو ابھی طلاق دے دو کیا ہوا اب باپ کٹوا دی صورت اتر گئی قیامت تک پڑھی جائے گی ان کی بیٹی تمہارے نکاح میں رہے گی امت کے لیے سبق ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کرو گے حالات آئیں گے امتحان آئے گا آزمائش آئے گی ورنا سائے میں نہیں بیٹھوں گا دھوپ میں رہوں گا ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا ٹھیک ہے ایک تو ذرا وہی اس نے تلاف دے دی دوسرا ذرا ہوتا ہے نا جوانی کا نشہ ملی ہے کہ ملے نہیں یہ پہنو یہ پہنو یہ سوٹ یہ کٹنگ یہ شٹنگ یہ میٹنگ گیا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے گھر دولت قدر پر کنڈی کی ڈٹائی آقا باہر تشریف لائے گرے پکڑا گرے بان چہرے پہ تھوکا اور یوں کہا ہے محمد میں تمہاری بیٹی کو تلاش دیتا ہوں دین ایسے نہیں آیا دین ایسے نہیں آیا ٹھوکرے نہ مارو سنتوں کو ٹھوکرے نہ مارو اللہ کے احکامات کو بڑی قربانیوں کے بعد دین یہاں تک پہنچا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جملہ نکلا اے اللہ تیرے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے بات آئی گئی ہو گئی آیا وہ کیا کر کے آیا بیٹا یوں کیا, یوں کیا یوں کیا یوں کیا انہوں نے بھی کچھ کہا کیا انہوں نے ایک بات کہی کہ اللہ تیرے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے ابو لہب کہتا ہے بیٹا اب تو بچ نہیں سکتا کیوں کہ ان کی زبان سے تو کبھی جھوٹ نہیں نکلا اب ایک مرتبہ سفر کا پروگرام بنایا سب نے ابو الحمد للہ کا میں نہیں آتا مجھے اپنے بچے کی حفاظت کرنی ہے کیا اتنا بڑا چودھری ہو کر اتنی بوجی بات کرتا ہے ہم آئیڈیا لڑائیں گے ہم ایسی تنظیم بنائیں گے ہم ایسی سوچ سوچیں گے اور ایسا پروگرام بنائیں گے کہ تیرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی یاد رکھنا اللہ کو ناراض کر کے پیارے نبی علیہ السلام کو ناراض کر کے دین چھوڑ کر شریعت چھوڑ کر تو اپنی حفاظت کا کتنا ہی سامان کر لے تو خدا کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا ہاں لیکن پکڑ کے آنے میں دیر ہوتی ہے جب آتی ہے تو چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا ایسے تھوڑا ہوا ایسے نہیں ہوا بھائی کیا کرو گے کہ سب کا سامان بیچ میں رکھیں گے اور ہم چاروں طرف سو جائیں گے اور تیرے بیٹے کو سامان پر بیچ میں سلایں گے آئے گا تو پہلے اپنے پاس آئے گا ہاں ہاں ٹھیک ہے چلو رات کو سامان سب کے بیچ میں اس کو لٹایا چاروں طرف لوگ سو گئے رات کو ایک شیر آیا ماری چھلانگ مارا پنجا کھوپڑی پر کھوپڑی توڑ دی خون چوس گیا اور چلا گیا جاؤ کرتے رہو تدبی رہی کرتے رہو حفاظت کے سامان हा? اتنا بھی یقین نہیں یہ یقین بنانے کی محنت ہے کہ یقین بناؤ کہ میرا اللہ دین پر دین کی محنت پر اللہ تعالی مجھے دنیا آخرت میں کامیاب کرے گا تو وہ علماء حیران ہو گئے بھئی یہ عورت کپڑا پہنے اور بغیر کپڑے کے سوچتے سوچتے تین باتیں اللہ نے ان بڑے بڑے علما کے دماغ میں ڈالی پہلی بات اتنا چست اور ٹائٹ کپڑا کہ پورے بدن کی بناوٹ نظر آنے لگے ڈھانچہ نظر آنے لگے تو یہ خدا کی نظر میں ایسی ہے جیسے بغیر کپڑے کے گھوم رہی ہے جتنی لانت بغیر کپڑے کے گھومنے والی پر اتنی ہی رانت چست اور ٹائٹ کپڑا پہننے والی پر دوسری بات باریک لباس لباس تو ہے لیکن اتنا باریک سر کے بال نظر آ رہے بدن نظر آ رہا یہ بھی خدا کے نزدیک اتنی پاپی اور مجرم ہیں جتنی کوئی عورت بغیر کپڑے کے بازار میں گھومے جتنی لانت اس پر اتنی لانت اس پر تیسرا ادورا لباس عورت کا لباس گھر میں رہتے ہوئے ہاتھ کی دو ہتھیلیاں پیر کے دو پنگے اور چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے یہاں تک کہ گھر میں بھی بغیر اوڑمی کے رہنا ایمان والی عورت کے لیے بہتر نہیں ہے ایک دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ہاں آپ علیہ السلام اور جبرائیل باتیں کر رہے تھے کیا اچانک جبرائیل باہر چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو آپ نے پوچھا جبرائیل کیا ہوا کہ اصل میں خدیجہ کے سر سے اوڑنی سڑک گئی تھی اور ہمیں اس گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ہے جس گھر میں عورت کے سر پر کپڑا نہ ہو برکتیں چاہیے برکتیں چاہیے ہارون رشید کی جو بیوی تھی زبیرہ بادشاہ کی بیوی ہے بادشاہ کی بیوی لیکن ذہن دینی تھا اپنے شوہر سے ایسے کام کروائے ہیں کہ اس کے لیے بھی ستکئی جاریہ شوہر کے لیے بھی ستکئی جاریہ عورت کا روح اتر صحیح ہوتا ہے وہ پورے گھرانے کو صحیح روپ پر لا سکتی ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے عورت کے دل کا روح غلط ہو گیا دیندار شوہر کو بھی بے دین بنا دے گی اور پورے گھر کو بے دینی کا اڈا بنا دے گی عورت ہی تو تھی قانون کے پنجے میں آئی تھی اور قانون نے کہا اتنا دیں گے اس لیے کو عورت میں لالچ بہت ہے لالچ کا مادہ عورت میں بہت ہے اگر اس کو جنت کی لالچ نہ دلوائی ذکر و ولاوت کی لالچ نہ دلوائی شرم حیا کے لباس کی لالچ نہ دلوائی اللہ کی محبت پیارے نبی کی سنتوں کی عزمت کی لالچ نہ دلوائی تو دنیا کی ناپاک لالچیں اس کو اپنی طرف چھینچ لے جیسے آ رہی ہے تو قارون نے لالچ دی کتنا دوں گا تجھے کیا کرنا ہے کہ اللہ کے نبی حضر مسالیہ سلام پر توہمت لگانا ہے بہتان لگانا ہے مسالیہ السلام آئے اللہ کیا کامات سنانے لگے عورت کھڑی ہوئی اور یوں کا کیا بڑی بڑی باتیں کرتے ہو تم نے تو مجھ سے منہ کالا کیا ہے نہیں تو عورت تھی اگر خدیجہ بھی غورت تھی مالدار عورت تھی لیکن سارا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا دیا اور جب پہلی وحی آئی ہے اور آپ علیہ اسلام تو کب کپا رہے ہیں دین آسان نہیں ہے سردیوں میں قرآن اترتا تھا نبی میں تو چالیس آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے لیکن آپ کی پیشانی مبارک پر موتیوں کی طرح ٹپ ٹپ پسینہ گرتا تھا سردی کے موسم میں اونٹ پر آپ تشریف فرما ہوتے اونٹ بیٹھ جاتا تھا ہم کیا جانے قرآن کے وزن کو ہم کیا جانے دین کے وزن کو جب دین زندگیوں میں آتا ہے گناہوں کی طرف اٹھنے نہیں دیتا فیشنوں کی طرف جانے نہیں دیتا دین کا اتنا وزن ہوتا ہے لیکن جب دین زندگیوں سے نکل جاتا ہے فٹ بال دیکھا ہے فٹ بال دس بارہ کلو کا ہوتا ہوگا نا بچہ لات مارے تو وہاں بچی لات مارے تو وہاں کیا حال ہوتا ہے میدان میں اس کا آج یہ حال ہے دن کا وطن ہی نہیں ہے وطن آتا ہے دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے کہ قبیلہ ساتھ رہے رہے نہ رہے بھائی بہن ساتھ رہے رہے نہ رہے باپ چچا رہے نہ رہے لیکن مجھے تو اپنی بیٹی کی شادی سنیہ شریعت پر کرنی ہے نہ یہاں باجا ہوگا نہ گاجا ہوگا نہ کوئی خلافات ہوں گے نہ کوئی فضول خرچی ہوگی میری بیٹی حضرت فاطمہ سے افضل نہیں ہے یہ وزن آئے گا دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے تو آپ غرض تشریف لائے آپ نے خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ مجھے کب کپی آ رہی ہے اور مجھے اپنی جان کی ہلاکتی کا خطرہ ہے میں ہلاک ہو جاؤں گا ارے خدیجہ نہیں نہیں اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا آپ میں یہ صفت ہے آپ میں یہ صفت ہے آپ میں یہ سفت ہے شوہروں کو جمانے والی نیک عورتیں ہوتی ہیں اور شوہروں کو برباد کرنے والی کیا کہوں میں تمہیں جو کہنا ہو کہ وہ تمہاری میڈیا ہاں وہی ہوتی ہے سامنے تو نہیں کہہ سکتے یہاں تو کہو کچھ ہاں جمایا جب دل کا روپ بگڑ جاتا ہے چوہر لاکھ سمجھائے لیکن صحیح روپ پر زندگیاں نہیں آتی اللہ نے تین نمونے پران میں بیان کیے ہیں ایک ل علیہ السلام کی بیوی کا جو خولا بھاگ قوم میں تھے عورت اس کا گویا ایجنٹ بنی ہوئی تھی نبی کے گھر میں رکھتے ہوئے نو علیہ السلام کی بیوی یاد رکھنا اولاد باپ سے زیادہ ماں سے جڑی ہوئی ہوتی ہے باپ تو باہر کے آئٹم ہے گھر میں ٹھیک ہے چلو ابھی جو میری کھا لو نوکری پر چلے جاؤ جو کما کر لاؤ دے دو اس کو پچیس روپئے دیجیو بیڑی کے تو کماتا تو ہے کہ وہ کماتی ہے پچیس روپئے دیجیو بیڑی کے سارا اس کے ہاتھ میں نو علیہ السلام دم سانی لیکن بیوی بی ایسی ٹیڑی ہے ماننے کو تیار نہیں جب ماں ایسی تو بیٹا بھی ایسا کنان اللہ نے کہا عذاب آئے گا اللہ نے منو علیہ السلام سے کہا سمجھاؤ بیٹے کو سمجھا رہے ہیں بیٹا عذاب آئے گا کیا عذاب آئے گا عذاب آئے گا ابا کہہ رہے ہیں کیا عذاب آئے گا آپ کا آپ کیا خدا کا پانی آئے گا بیٹا تو پانی آئے گا تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا پہاڑ ہے اور بہت اونچا ہے دکان ہے اور بہت بڑی ہے سیلری ہے اور بہت بڑی ہے مکان ہے اور بڑا شان ہے اسی میں برباد ہو جائے گا جہاں ماں گئی وہاں بیٹا بیٹا حضرت حاجرہ نیک تھی گزارنے کے لیے چند کھجورے چند قطرے پانی وہ نیک تھی ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے دین کی محنت میں لگے ہوئے تھے لیکن تربیت ایسی ہوئی ایسی ہوئی ایسی ہوئی, ایسی ہوئی کہ اللہ نے خود اسماعیل علیہ السلام کو نبی بنایا اور ان کے اولاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اسی لیے کہتے ہیں عورتوں کو نیک بننا چاہیے لیکن وہ دو عورتیں مانی نہیں قرآن نے فیصلہ کر دیا وقی رتخل اللہ اور مقد جاؤ تم بھی برباد ہو جاؤ اللہ کہ یہاں کسی کا رشتہ نہیں ہے نبی کی بیوی ہے لیکن غلط ہے جہنم میں جائے گی ایک نمونہ پیش کیا ہے فیرون کی بیوی کا اب فرون کی بیوی جو خود اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا لوگوں سے سجدے کرواتا تھا ہاں؟ کیا ٹھانٹ ہوگا زیور ہوں گے تو کیسے پوشاکیں ہوگی تو کیسی کھالے مائیں اشاروں پر کام کرتی تھی نا ناخن میں بھی تکلیف نہیں لیکن اس کی ایک باندی تھی فرون کی وہ آیا جایا کرتی تھی ایک دفعہ وہ کنگھی کر رہی تھی وہ کنگی اس کے ہاتھ سے گری تو اس نے کہا بسم اللہ اللہ کا نام لیا ارے کس کا نام اللہ کا کہ اللہ تو میں ہوں تو نہیں ہے کون ہے جس کی دعوت مسا علیہ السلام لے کر آئے ہیں ہاں لیکن جب بات دل میں اتر جاتی ہے کچھ بھی ہو جائے عورت ہو کر ایمان کو نہیں چھوڑتی ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا ایفل ماں بدالت تیرا جی چاہے وہ کر دے دیکھ یہ محل نہیں رہے گا جو کچھ ڈرانا تھا دھمکانا تھا دھمکایا آخر میں یوں کہا یہ تیری جو معصوم بچی ہے تیرے سینے پر رکھ کر پہلے اس کو سبا کرواؤں گا اور زندہ ہوگی وہ دیکھ رہی ہوگی جو چاہے کروا لے بازار میں گئی تو یہ لباس پسند آیا تو وہ وہ لباس پسند آیا تو وہ کہاں ہے امام کہاں ہے اسلام اس لیے کام کرنے والی بہنوں کو جوڑا ہے نمونہ بنو نمونا اپنے محلے میں اپنے خاندان میں اپنے اڑوس پڑوس میں کہ زندگی ایسی ہوتی ہے ایمان والی بہن کی جب نہیں مانی تو اس کی دو بیٹیاں تھیں دیگ میں تیل ڈالا کھولنے لگا تو بڑی بچی کو اٹھا کر ڈال دیا وہ تو تھوڑی تڑپتی رہی بڑی تھی لیکن ڈیگ میں جانے کے بعد یوں کہتی ہے امی گھبرانا باد میں جنت میں ہوں کہا دیکھ لے تیرا بھی یہ حال ہوگا تجھے جو چاہے کر لے چھوٹی کو ڈالا اس کی کیا کیپیسٹی بچارے کی وہ تو جل کر فورن کوئلہ لیکن جاتے جاتے یوں کہنے لگی امی جنت میں ہوں یاد رکھنا دین پر چلتے چلتے دین کی محنت کرتے کرتے جو تکلیف تنگی ترشی آ جائے دیکھنے میں کڑھائی کا تیل کی طرح ہوگا لیکن اللہ دنوں میں جنت جیسا سکون ڈالے گا کہیں گھبرا کر بیم چھوڑ نہ دے شریعت چھوڑ نہ دے غلط روزی گھر میں آنے نہ پائے اب وہ رونے لگی باندھی تو بھوکے کو یوں اشارہ کرو تو کیا سمجھے گا دو ڈنڈے دو روٹی تو وہ جو چپڑا سی دوڑے دوڑے گئے جناب علی وہ تو جناب علی ہی تھا مڈیرا جناب علی یہ رو رہی ہے کہ واپس لاؤ گی کیا وہ تو بچی ہے نا دوڑ چلی گئی کا نادان اس لیے نہیں روتی ہوں تو مجھے ڈالے گا اللہ کے نام پر میں بھی قربان ہو جاؤں گی لیکن میری ایک درخواست ہے میری ان دو بچیوں کی ہڈیوں کو اور میری ہڈیوں کو ایک ساتھ دفن کرنا ٹھیک ہے وہ بھی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی اس واقعے کے دو ہزار سال کے بعد آپ بیت المقدس پہنچے ایک خوشبو آئی آپ نے پوچھا جب یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے دو ہزار سال پہلے فرون کی ایک باندی تھی اس کی ہڈی اور اس کے دو بچیوں کی ہڈیاں یہاں تھوڑے دور پر دفن ہیں اس قبر میں سے خوشبو آ رہی ہے جب آسیا نے دیکھا کہ باندی ہو کر اتنی جمی ہے میں تو سیٹانی ہوں سیٹانی ہوتے نا سیٹانی سیٹانی تو مجھے تو اور دین پر جلنا چاہیے پھر ان کو پتا چلا اچھا تو بھی کہ ہاں آسیا ٹھیک نہیں ہے اف المام ادالت تیرا جو جی چاہے کر لے محل سے باہر نکالا پھر ان کی عادت یہ تھی جب کسی کو سزا دیتا تو دو کھوٹے ہاتھوں پر دو کھوٹے پیروں پر مار دیتا پھر تڑپا تڑپا کر مارتا تھا اب وہ حضرت آسیہ جس نے کبھی دھوپ نہیں دیکھی جس کے ناخن میں کبھی تکلیف نہیں اس کے ساتھ یہ معاملہ یہاں تک کہ کپڑے اتار دیے چمڑی اتار دی بے چین ہوئی کسی سے نہیں کہا اللہ سے کہا یا اللہ رب لی کا بے تنفیل جن یا اللہ تیرے پاس میرے لیے جنت میں ایک محل بنا دے اس نے تو محل سے دھکا دیا ہے تو مت دینا اللہ کا پڑوس مانگا ہے پہلے تیرے پاس جنت میں میرے لیے ایک محل بنا دے و نجی نہیں ہوئی پھر اس کے کرتوت اور ظالموں کے کرتوس سے تم مجھے نجات دے دے اللہ کی رحمت جوش میں آئی فرشتوں سے کہا آسمان کے دروازے کھول دو اور میری آسیہ کو اس کی جنت بتا دو جنت دیکھی کلمہ پڑا چلی گئی جب ہمیں خدیجہ کا انتقال ہونے لگا مالدار تھی لیکن انتقال کے وقت کپڑے میں ہیں پیون والے کپڑے ہیں جمرے امین آ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سلام پیش کرتے ہیں وریوں کہتے ہیں اللہ کے نبی خدیجہ سے کہہ دو اللہ تمہیں بھی سلام کہہ رہا ہے تمہارے لیے جنت میں محل ہے میری بہنوں تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرو تاکہ چلہ لگے باہر ملک کا سفر ہو اپنے شوہر کا مددگار بنو اچھے پکانوں میں خواہشات پورا کرنے میں کپڑے لتے میں پیسے برباد نہ کرو فضول خرچیوں سے بچو پیسے جمع جمع کر کے کیا کہ حضرت خدیجہ نے سارا لگا دیا جنت آباد کرا دی ایسی ہم بھی کریں جب حضرت خدیجہ کے انتقال ہونے لگا تو آپ کہتے ہیں فرمایا خدیجہ تم جنت میں جا رہی ہو تمہاری سوکن کو میرا سلام کہنا سوکن تم کیا جانو ہو تو وہ جانتی ہے وہ دوسرے کمرے میں بیٹھی ہے سوکن کس کو کہتے ہیں سوکن کا نام سنتے اس کے تن پتن میں آگ لگ جاتی ہے ایک آدمی کو اللہ نے توفیق دی داڑھی رکھنے کی لیکن بیوی داڑھی کو پسند نہیں کرتی تھی داڑھی ہٹاتے ہو کے چلی جاؤ ہے نا دوسرے پل صاحب بیوی ایسی ہے کہ مانتی نہیں تو پہلے مان ل تو پہلے اندر سے ہی رہا تو کر کے مجھے دین پر چلنا ہے شور نے کہا کہ گاڑی تو کسی حال میں نہیں ہٹے گی سوچتا رہا ایک دن آیا سر پکڑ کے کھانا کھاؤ گے نہ تو لیٹ جاؤ کہ نہ تو کیا سوچتے ہو کہ بہت سیریس بات سوچ رہا ہوں کیا ہے کہو تو صحیح اصل میں یہ سوچ رہا ہوں کہ داڑھی منواؤں یا دوسری بیوی بی کروں نہیں نہیں نہیں داڑھی رکھو دوسری بیوی بی نہیں کرنی وہ شوقن کو کہاں پسند کرے گی تم آٹے کی شوقن بناؤ گے نہ آٹے کی تو بھی کتے کو کھلا دے گی باپ علیہ السلام نے برمایا خدیجہ تمہاری شوقن کو میرا سلام کہنا اے اللہ کے نبی میری زندگی میں تو آپ نے دوسرا نکاح کیا نہیں میری شوقن کون آپ نے فرمایا فرون کی بیوی حضرت آسیہ کا نکاح اللہ جنت میں مجھ سے کرا دیتا قربانیاں ضائع نہیں جاتی تو آپ نے فرمایا بہت سی عورتیں ایسی ہوگی جو کپڑا پہنے گی لیکن بغیر کپڑے کی ہوگی ما علاتن ما علاتن ہمیں دیکھو ہم کیسی لگتی ہے چست لباس میں کیسی لگتی ہے کھلے بال میں کیسی لگتی ہے آدھے لباس میں کیسی لگتی ہے پھلا सूट میں کیسی لگتی ہے میلا دوسروں کو بھی اپنی طرف بلائے گی اور فکر برپا کرے گی آپ تو فرما چکے ہیں یہ باہر کا نظام اسی لیے ہے اللہ نے ایک محنت دی ہے اس محنت میں اپنے آپ کو لگاؤ کھپاؤ اور محنت کرتے ہوئے ایک نمونہ قائم کرو کہ نا زندگی یہ ہے جوانی یہ ہے کمائی یہ ہے شادی یہ ہے تو انشاءاللہ شاء آپ خود خیر پر رہو گے اور رہو گی اور تمہارے ذریعے سے خیر پھیلے گا جتنا خیر پھیلے گا سب تمہارے نام اعمال میں ہوگا اللہ تعالی ہماری ان فکروں کو بھی قبول فرمائے آج تک کی آپ کی قربانیوں کو بھی قبول فرمائے لیکن ہمیں قربانی میں اس ترتیب سے چلنا ہے جس ترتیب سے ہمارے بڑوں نے بتایا ہے مردوں کے لیے یہ کہا ہر مہینے کے تین دن آپ تو نیت کر لو اور بہنوں سے یہ کہا ہر تین مہینے پر تین دن بہت سی بہنیں یوں کہتے ہم تیار ہم جیسے ابھی تشکیل ہوگی ہم تیار ہم تیار, ہم تیار اور جب موقع آئے گا میں تو تیار ہوں لیکن تمہارے بھائی تیار نہیں ہیں تو بھائی کو کون تیار کرے دادا है? تمہارا زیور بنانا تو بھائی کو کون تیار کرتا ہے سوٹ لانا ہو تو کون تیار کرتا ہے تمہیں تم تیار کرو ہم کو بہنوں سے یہ کہتے ہیں خود مکمل جماعتیں بنا بنا کر مسجد جماعت کے سامنے پیش کرو یہ ہماری پانچ بہنیں ہیں اور ان کے پانچ محرم ہیں برابر کر کے کہاں کی بناتے ہو یہ ہماری پانچ بہنیں ہیں اور ان کے پانچ محرم ہیں اشرے کے لیے بنا